سہمت <سلام> سنتلے شریف چار سوچ قبل ایک سو چوراسی ہے پانچ سو دعوی شریف پر شروع سے ابھی تک کی تعداد ہے اور ایک سو چوا چوراسی جو ہے اور ہتھیار درست کی تعداد ہے اورجھیے مقدمہ یاسماء الشنہ میں ہے یعنی اس کے دوسرا حصہ علیہ السم الجب تھا دوسرے کا آسما الحسنہ اما اصل اسماع الحشنہ بعض سے پہلے یا کچھ نقاض باز کرنا ضروری تھا اسماعی مقدموں کو مقدموں یا اسماعل رسنا فلم سے گندہ کی اور لوگوں کو خدمات میں پہنچانے کے لیے گندہ کی پہنچانے کی کوشش کریں تو ان آفاظ میں سے آشیش دس میں دس منڈو پانچ سو بیال میں یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصماع روشنا میں سے اسم اعظم کون سے اللہ تعالیٰ کے اطماع کچھ اعظم کچھ تو غیر اعظم اس طرح اتنے بعد ہے یا ہر اس میں اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا عشمِ اعظم سے کیا مراتے اس نوقعے پر جو ہے تھوڑا سا علماء نے انہیں آسمان و خوشنا پر باعث کی ہے تفاشر میں سے مستقلوں میں ان سے تھوڑا سا عالمات شبالہ کرتے کے خوش نکات کے کھانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آسمہ الفسنہ میں سے شیش اعظم علم اگرچہ اللہ تبار و تعالیٰ کی تمام ہسما الحسنہ اعظم ہیں تمام حسم الحسنہ عظم ہیں لیکن بعض کے نزدیک اس میں اعظم معاجن ہیں پھر علماء اور وباء اسلام نے اس حوالے سے حدیث کے روشنی میں بحث کی لہٰذا اختصار کے ساتھ کس سلسلے میں بحث کرنا مناسب بولے اس میں اعظم کے بارے میں علماء و محافظین کے درمیان یہ ہے اس نقطے پر بحث ہے کہ اس میں اعظم محلو سے حجاب میں ہیں مہلو کی کچھ تک رسائی نہیں وہ ہیں وہ آسمۂ مفنون ہیں چھپے ہوئے آسماں ہیں اور اللہ کے خزانے غیب میں ہیں ہر ہاں کوئی کا یہ نظرہ ہے کہ اسماء السنا جو ہے سے ہوئے ہیں. حجاب میں حضر میں رہام فخر الرازی نے اپنی کتاب لوامی البینات میں وہ بھشیر قرآن حلف الجماعت کے علامات لوامی البینات اسے اسما الحسنیہ کی تشیحات میں انہوں نے لکھا ہے اس میں صفحہ نمبر سے تاثیف نے یہ بحث کیا ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہے فقال القائن علیہم اللّہ معلوم الماعین برقلم یسکر العبد رب عالم یقون مستع رقن کی مارحت اللہ تعالیٰ تعین قطع فکر و لاکل بالکل نماسواہ فضا انہوں نے یہ فرمایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں فقائل القائلوں تو کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ نیسل اسم العظم ہے اس میں معلوم الماعین اللہ تعالیٰ کے کوئی معاون مشقت اس میں اعظم نہیں ہو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ اسم اس میں اعظم ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے بالکل اس میں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام مبارک Yes, but, اب جو رب اور جس کی سے بندہ اپنے رب کو پکاتا ہے حال ہما یقین مستقبل کن بیمار کے لائے تلا حرال اللہ, اللہ کی معلومت میں غرق ہو کر اور پوری توجہ اور حضور و خوش و حجیز کے ساتھ اللہ کی جو معلفت میں غرق ہو کر اس جسم کو پرتہ کی تیاری کرتا ہے جس کے نظر میں بین کا ترفی گرولاک ہے پھر اس کی فکر اور عاقل منقطع ہو جاتے ہیں کل شوق پتہ کے علاوہ ہر چیز سے وہ کھٹ جاتے اس کے عاطر ہوتے ہیں شدنت ماں پھر صرف عدالل ہوتا ہے وہ حضال کے لسم اعظم وہی وہی اس میں اعظم ہیں یعنی وہی اس میں اعظم ہیں جس پر جو ہے اس کی فکر اور عاقل اللہ کے سوا ہر چیز سے کھٹ گیا وہی اس کے لسم ہے اس کا عجمۂ ہے کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معین معلوم اس میں عظم نہیں بلکہ ہر وہ سن تو بندہ ذکر کرے اس حال میں کہ وہ اللہ کی معرفت میں غرق ہو اور اتنا غرب ہو کہ اس کے فکر واقع ہر نو غیر اللہ سے منقطع ہو جائے تو یہی اس میں عظم بات ہوئی ہے لیکن دوسری غروف عمل قائلن دوسرے غربت اس بات کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں عظم ہیں السم <سؤال> العظم علیہ تعالیٰ اِسم المعین جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معین اس میں عسم ہے اعظم اِس میں معین ہے مشخص ہے یعنی تو پھر جو ہے وہ القاعدین لہٰذی پھر وہ لوگ جو اس نظرے کے قائد ہے اللہ تعالیٰ کے اسم میں اعظم معین مشخص ہیں اسماء مطمونہ میں سلی ہے تو پھر بل قائل بحاظت خود جو اس میں لے کے قائل اللہ تعالیٰ کے اس میں اعظم معالن ہیں وہ لوگ خود فریقا نت ہی دو بڑوں گئے مین و منکال انباز نے کہا انہوں معلوم الخل کی اللہ تعالیٰ کے معن اس اعظم ہیں اور مہلو کو بھی اس کے قائلوں ہیں ہے معلوم الخل کو امین عورم سے باز میں کہا مینخل معلوم کے معاون ہیں معاون لیکن مخلوق کو وہ لوگ جو اس بات کے قائض ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جسم اعظم معاون جن ان کے پھر دو, دو حلق ہیں ان کے انداز دو گھر ایک فارغ کہتے ہیں کہ آسماء اعظم محلوقات کے لیے مہلوک کے لیے معلوم ہے دوسرے فارغ کہتے ہیں یہ کہ آسمہ اعظم مہلوک کے علوم نہیں یہ ان کے انداز جو قائل ہیں اصلاح کے اصماء اعظم معلوم مشق ہے جو یہ وقت اطلاع ہوا کہ کو اس سے ہے یا نہیں رواجہ محلوق کو اس قلم ہے اور جو علماء و محافقین اس بات کے قائل قائل ہیں اس میں اعظم مخلوق کے لیے معلوم ہیں مح... ان کے درمیان پھر اختلاف ہے اس میں اعظم کون سے ہے معلوم ہے تو وہ کون سے ان میں اس میں کئی اخبار تو کوئی کہتے ہیں کہ وہ اس میں اعظم ہے الا اللہ ہو اللہ الجلا اللّہ هو. یہ لفظ ہو جو ہے ہاو ہے یہ اس میں اعظم ہے دوسرے قلع یہ کوئی کہتے ہیں اللہ اِس اعظم ہے اللہ اس جلالہ اسم اعظم ہے قول کوئی کہتے ہیں اللہؤم اِس میں اعظم ہے یعنی الحجل قلیم اللہ تعالیٰ کے اقبال السلام سے دو عشق و جمع کے سارے حیات اور الفیم پوری کائنات و قیام بقا دوا میں اسی حساب سے ہے الحیّ میں اس میں عظم ہے چوسری قول یہ ہے کوئی کہتے ضول جلال ول اس میں عظم ہے جلال والام ہے جلالتِ شان اور کرم والے ہاں سشمی کے بارے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو مختصر بتایا ہے ضول جلال والے نے فلم نے کہا ہے جسے علامہ تباہ طبائی محمد اپنی توسیع اور اس میں اعظم کی جو رسائل توڑ یہ ہیں اس نے بھی کہا ہے یہ تو ایسے آزمای کے اندر ہندو شلق مانی کے اندر جو ہے تمام آزماء اللہ چاہیں غول جلال میں تمام آزمائے جلالی و اکرام میں تمام آزمائے شمالی اس کے اندر شام پانچواں قول کوئی کہتے ہیں اس میں اعظم ان مروب میں ہیں ان غروب میں جو پرانے پاک کے بعصروتوں کی بادشرتوں کے شروع میں یعنی غروب مختعات میں اس میں آدم ہے. آمین آ جائیں گے جیسا عالف لام ہام ہنی خا ہا یا سن ہا غاہ یا جو قرآن باک میں ہاں جو بہت کے شروع میں ہیں ان کو جن کو تفشریح اصطلاح میں تجویز کے اسلام کو حروف مخاطحات کہتے ہیں ان کو الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے ملا کریں بڑھتے ہیں الگ الگ پڑھتے ہیں علیہ فال اللام صلاً ہا مین ہا فال مین فالاً حروف مخاطحات ہیں تو بات کہتے ہیں ان حروف کے اندر جو قانون قدمی ہے ان کے اندر اِس میں ہیں نمبر چھ یہ امام دین العدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اِسم اعظم یہ کلمات ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ رب الرشن فرمائی یہ سارے ان سب جو اچھے ہیں ان اقوال کا حوالہ سب نمبر میں ہے عالم الدین کہا جو سر قرآن اور تجیح آخر میں امام فخر الدین رازیہ اپنی کتاب لوام البینات کی صبح نمبر ستانوے پر اور علامہ تو محرم اپنی طالب رسائل توجیہ کی سبن نمبر ستاون پر یعنی اٹھاون پر ساری فائف ہے اٹھاون میں بس اس میں اعظم کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم حقائق کے کمالات وجودیہ ہیں انہوں نے فرمایا اس میں اعظم اخلاظ نہیں ہے تو لفظ نہیں اس میں حقائق کے کمالات وجودہ ہیں اور یقیناً ان حقائق کے اسم ہیں حقائق کے کمالات وجودہ ہیں خارج میں موجود ہاں جی حقائق ہیں جو انتہائی مقامات میں جو کہ کسی قسم کی دو کمزوری نقص کو ملی ہے نغما یہ جو ہے اِس میں جو ہے حقائقی کمالات وجودہ ہیں اور یقیناً ان حقائق کے اسم ہیں نام ہے اور وہ حقائق مصمہ ہیں ہاں جی حقائق کے کمالات وجودیا ہیں اللّہ تعالیٰ کی اور جو ہے ان حقائق کے عصم ہیں ان کے نام ہیں ہاں جی ان کے نام ہیں اور وہ حقائق مصمہ ہیں کمالات ان آزما کا مصمہ ہے جب انسان ان آسما کے ذریعے پکارتے ہیں کیونکہ ان حقائق کے کمالات وجودیا کو جو کہ ان آسما کا مشمہ ہے ان آسما کے ذریعے پکارتے ہیں تو حقیقت میں بندے مومن کے حریات رسی کرنے والا وہ حقائق کے کمالات وجودیا ہیں جو بندے کی حریات رسی کرتے ہیں اور انہیں مشکلات سے نکالتے ہیں یا ان آسمان بنا اسمالحسنِ الاظم کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے مجزادات شادر ہوتے ہیں انہیں اسمال حسنا کے ذریعے سے. یا بندوں کی اپنے شخاجات پورے ہوتی ہیں یا جو ہے ان اسمال حسنا کے ذریعے سے امبیا علیہ السلام کے ہاتھوں سے موجزات شادر ہوتے ہیں یعنی یہ بھی انہیں جو ہے حقائق وجودیا کے ذریعے سے کے ہاتھوں سے موجودات شادر ہوتے ہیں یا کرام وائم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرامت شاہ ظاہر ہوتے ہیں حکومت یہ سب حقیقت وہی کمالات حقائی کے کمالات وجوہ ہیں ان کے نام ہیں اور جب بندے غور یہ جو ہے یہ حقائقی کمالات وجوہ مصمہ ہیں اور جب آپ ان ناموں سے اللہ ان کو پکاریں گے تو حقائقی کملات الریا کے ذریعے سے وہ انسانوں کے فریاد رسی پہنچ جاتے ہیں اور جو ہے اس طرح انہی حقائقی کملات اور دریا کی وجہ سے اندیا کے ہاتھوں سے موجودات سادیں ہوتے ہیں اولیاء المہ کے ہاتھوں سے اکلامات شادی اور ان آسمائے اعظم کا مصمہ یعنی ان اعظم اعظم کے مسمّہ بدِ زیادۂ حق تعلیٰ ہے ان آزمائے اعظم کا مسمہ یہی سو اس کا مسلمہ کوئی الگ چیز ہے خدا سے کٹ کر کوئی اور چیز ہے پر ماتین ان کا مسمہ خدا کا تعالیٰ ہے یا خدا وضا کا ہے یا اس کے مقرر فرشتے یا چنات علامت و طبی نے جو احادیث نقل کئے ہیں یا اسما اعظم عیمہ علیہ السلام بھی اللہ تو سٹ اس شبا کا علامہ مرحوم عصمۂ اعظم کے بارے میں دو اور قول بھی نقل کیا ایک جو ہے حروف اسم اعظم قرآن باب میں متحرک ہے حروف اجمِ اعظم قرآن خاق میں متحرک ہیں اور امام جو ہے امام ان کو جوڑتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے دعا کرتے ہیں یہ قول بھی مرحوم امام کچھ علم میں امام ان کو جوڑتے ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے پھر دعا کرتے ہیں اور دعا خبول کرتے ہیں ایک اور قول یہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے علّہ تعلیم کرسمِ اعظم ہیں بسم اللّہ الرّحمٰن اِسمِ اعظم سے سب سے زیادہ نزدیک ہے جنہیں انسان کے یہاں آن اس کے سفیدی سے نزدیک ہے جنہیں انسان کے یہاں آن اس کے سفیدی سے نزدیک ہے اتنا جو ہے اِسمِ اعظم جو ہے بسم اللہ اس میں اعظم کے بارے میں جناب علامہ تبدیل مرحوم نے اپنے رسالۂ توہدیا اور جناب امام اور راضی مرحوم نے اپنی کتاب الوام البینات میں کافی بحث کیے ہیں طوالت والد کی وجہ سے اس بات میں یہیں پر ختم کرتے ہیں آگے جو ہے انشاءاللہ جو ہے مزید تھوڑی سیک حدیث ہے دو سی ہدی ہے جو آدھی سے اسی کے پانی سے وہ انشاءاللہ کل قدرت میں فوجی دے دوں گا